دل کا کام کرنے کا ہر مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے اس آدمی کو بھی اللہ نے ایمان بنایا ہوئے ایمان خالم نہیں بازو کا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کا نام مسلمانوں کا ہوتا ہے مسلمانوں کا گھر میں ہوتا ہے کے مسلمان ہو سوتی ہے لیکن ایمان اس کا سلب ہوتا ہے اس آدمی کو اسلام مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی نہیں اسلام, اسلام سے ہمدردی اسلام کے نقصان پر اس کا دل خفا ہوتا ہے نہ دل کو ہے نہ مسلمانوں سے ہمدردی مسلمانوں کی تکلیف اور نقصان پر اس کو تکلیف ہوتی ہے ویسے آدمی کا نام مسلمانوں کا ہوتا ہے لیکن ایمان خلط ہوتا ہے ایمان اگر باقی ہو تو آدمی کو مسلمانوں سے بھی ہمدردی ہوتی ہے اسلام سے بھی ہمدردی ہوتی ہے نہیں بارہ ساتھ تک طالب علم ہوا کرتا تھا ماضی بالکل نہیں آتا ابری والے جلال بڑے فکر مند ہوئے ملنا ملنا کرتے رہے لیکن مسجد کو نہیں لا سکے میں نے اس کے ساتھ ہے ایک چار چلیے میں نے سکھا یہ معیوم صاحب ہمارے صرف لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ یہ ابایون صاحب مسلمان بھی کوئی اتنا خاص طاجہ نہیں بجائے چاہیے اور کرنا ہوتا ہے جیسے میرے بارے میں اس بات کیا؟, کیا میں سلمان نہیں ہوں بہت گرم ہو گرم اس سے پہلے کر دیا ہے آپ اس کو گز کر خریدتے ہیں تو ہم کے ہاتھ میں آ جائے کر دیا ایمان کی رگ اس لیے وہ ہم نے وہ سوئی چپ ہوتی ہے. اس سے پہنچ گئی اسے بڑا پسائی بات بھی علامت ہے کہ ایمان ایک نہیں ایمان موجود ہے پہلے بھی آپ کو اپنے واقعہ کئی بار سنا ہے کہ امداد کا بھائی تھا اسی میں میڈیکل کالج میں سلیکٹ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا وہ کمیونسٹ ہو گیا پٹائی کر کر کر سے میں نے کہا کہ یہ اس حادی سے کبھی آپ نے حضور صلی صحم کا تذکرہ بھی سنا ہے کہا سلائی میں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں کہا کہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ کو عظیم شخصیت ہے اللہ کو عظیم مان کر یہ بات کر فکر نہ کرے کہ ان یہ کا مجھ سے ملنے کے لیے آیا سب نے پٹائی اس کی ہوئی تھی سر اس کے بعد جب جاؤں گا ایک چار کلو زیادہ پٹائی ہوگی وہ اس کا استقبال کیا بٹھایا تھوڑی بات کیے گا کہ برفار ہم سے روزے پر جا رہے ہیں آپ کیا خیر آپ چلے جائیں بالکل چلا جاؤں گا سروجا پر کیا سروجا سر واپس آدھ نہیں آیا الگ کر کے ٹیسٹ وغیرہ دیا ہے تو پر کالج میں آنے کے بجائے اللہ نے اس اس کو کا انتخاب پائلٹ کا ہو کے تو میں آپ کر رہا تھا کہ ایمان سلب ہو تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا نہیں ایمان سلب نہ ہو ایمان موجود ہو تو پھر اللہ کا فضل اسی وقت ہو جاتا ہے اور ایمان کے موجود ہونے کی یہ علامت ہے کہ آدمی کو مسلمانوں سے اور اسلام سے ہم گردی ہے اور ایمان سلگ ہو تو اس کو مسلمانوں سے اسلام سے ہے ایک, ایک واقعہ بڑا ویز لکھا ہوا ہے لوگوں نے بیان کیا ہے ایک شاعر گزرا ہے اختر شیرانی یہ شاعر بھی تھا شرابی بھی تھا شاید اس کے شہر سے کافی تاہی، پائی کی شہری ہوئی اور رات کو اس مجلس ہوتی تھی شراب پینے کے بعد دو اس سے وہ بلواتے تھے پرانے شہر کا دوسرا کرتا اس کے خلاف بات نہیں کرتا وہ کیا ہے کتنا نہیں رکھتی ہیں کتنا نہیں رکھتی ہیں پھر نہیں ہار کھا دی پائی ہے ترقی دیکھ رہے اس کا نشے میں ایک دن کسی دہلی نے اس نشے کی حالت میں اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وزور اس کے خیال تک یہ سنے گا جس طرح تنقید شروع کرتا ہے تنقید شروع کر دے گا ہر کسی کو برا بلا کر تنقید کرتا رہتا ہے, ہے, ہے, ہے. اس نے جو نام لیا اس کے خیال تک تنقید شروع کی کرے گا تو اس کو آیا اپنا وہ شراب کا خلاف اٹھایا اور مارا ساتھ میں اور کہا کہ میرے پاس ایک ہی آخری بھی ہے تو وہ سیدھا رہا ہوا ہے وہ میں تم سے چھیننا چاہتا میں آدمی شرابی تھا لیکن ایمان خراب نہیں تھا لیکن معاشیت کے ہوتے ہوئے بھی ایمان اس کا باقی تھا اگر حقیب الحمد للہ ملا تو خالی صاحب نے ایک بار موبائل رکھا تھا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کا ایک گرنڈی کے ساتھ الگ اور... تھا اس کا ایک صاحب بھی تھا بہد الجودی وجودی. وجودی, وجودی ایک گمراہ تصور گزرا ہے بہت الجودی ایک صحیح تصور ہے جو علاوہ ابدی رحمت اللہ علیہ کا ہے اور ایک جو ہے تو وجود ہی یہ متصورین گزرے ہیں جو کہ سلب ایمان کی حالت میں ہوتے تھے وجود تھا کہ ذات باری کا ہے باقی سارے ذیل ہیں سایہ ہیں عمر فقط اللہ کا ہے باقی سارے جو ہے اس کے استعمال ہو رہے ہیں ان لوگوں خیال آتا ہے کہ گناہ ظلم قتل ساری باتیں جو ہو رہی ہیں اللہ کے عمر سے ہو رہی ہیں وجود ایک ہے امر بھی ایک ہے جس طرح سے نافذ ہوتا ہے وجود بھی ایک ہی ہے تو اس میں گھبراہیوں کا گھبراہ کے پورا طبقہ ہمارے شریر میں اس آدمی کے پیر صاحب بھی تھے بہت زیادہ وجود تو رنی کو اس نے کہا کہ میں آپ کو پیر صاحب سے ملانے کے لیے لے کر جاؤں گا بلانے کے لیے کہا یہ فلانی میری دوست ہے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور بھی بیٹھ کون کرتا ہے کون کراتا ہے وہی کرتا ہے وہی کراتا ہے کوئی کچھ نہیں کرتا ہے سب کچھ وہی کرا رہا ہے یہ بدکاری کر رہی ہے وہی کرا رہا تو میں جی اس میں خبر ہوگی جب واپس آنے لگے ہمارے ٹی صاحب کو کیسے پایا اس کا خیال تھا کہ یہ تو بڑی خوش ہوگی سفاری بھی گنجائی ٹی وی صاحب نکالی بھی چھوی بیچ میں خارج بھی تھی اس رڈی نے کہا چہرہ پیر صاحب کافر ہے تو وہ کیسے کہ وہ گناہ کو حالات سمجھتا ہے تعلیم نے لکھا کہ اس رنڈی کا ایمان سلق نہیں تھا اس پیر صاحب کا ایمان سلق تھا یہ معاشیتیں ہوں خلافی گنا اس کا ایمان سلک نہیں تھا واقعی آ کے سنا دیں آپ کو ہفتے اعمال والی تعریف پڑھ پڑی تھی میں نے اس سلسلے میں ادمۃ اللہ شہر میں نے شاہ نامہ لگوا کر لکھا ہے اس نے کہ مجھے میں ڈی سی تھا مجھے ایک سیٹ ملی کہ آپ سے اس کام کی گہرے پہ ملنا چاہتی میں جا کر بیٹھی اور جیسا کہ میرا طریقہ کار تھا میں نظریں جٹائی اسے حل بات کرتا رہا اس کے مسئلہ اس طرح کیا مسئلہ اس کے کار سے میں حج پر جا رہی ہوں اور میرے گھر کا پیچھے دیکھ بھال والا کوئی نہیں ہے خالی رہ جائے گا اس پر قبضہ خطرہ ہو جاتا ہے آپ میری غیر موجودگی میں اس کے لیے کوئی چوکیدار مقرر کریں گے سرکاری میں نے کہا سر کر گا خیر اسے میں نے کہا کہ یہ کوئی آساد اہم آدمی ہو جس کے کوئی عوام کی اور ملک کی خدمات ہوں ہم اس کے لیے کوئی چوکیدار مقرر کرتے ہیں آپ کی کیا خدمات ہیں کہ یہ مہرت مسلسل اس بات کی کوشش کرتی تھی کہ میری طرف دیکھ لے اور میں اس طرف دیکھا نہیں تو اور آپ اور دیکھیں نہ تو اس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے عورت اس مرد سے شکست آتی ہے جو اس سے لذا جباتا ہے یہ نصیحتی بات ہے اور جو جدھر لچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہو تو اس کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ جیسا وشے ایو ہی ہے ضروری ایم ہی ہے مسلم کو یہ کر رہی ہے کہ چادک میری سمجھا پڑ گئی خوبصورت ہو رہا تھا پیسی روئی ہوئی ہے کہ جب میں نے کہا کہ آپ کار کی کیا خدمات اس کا بنڈل ایک اس چیزوں میں نکالا کشمیر کے جہاز میں اتنا چند کھلانے میں موقع اتنے اسے چندے دیے ہوئے تھے کہ یہ بڑی ہے, بڑی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کو کہا کہ میں بشیرہ بڑھنے والی اور سے جو کہا کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں تو پر جو گریا تاریخی غلط تاریخ, تاریخ, تاریخ میں تفصیلی پوچھتا اسے کہا کہ یہ مکان کیا ہے میرا سدائی بھی آپ کو عموماً یہ جب وہ کسی عورت کو شروع کرانا چاہتے ہیں پہلے اس کی شادی کرائے کرتے ہیں صحیح مقابل وہی پنجاب میں سرواج گھرا ہوا ہے اسے شادی کرنے کا بڑے مالدار لوگ ٹھیک ہے مجھے جب وہ پہلی شادی ہوئی تھی تو سے مجھے یہ مکان مہر میں فلان فلانچ نے دیا یہ ہلال مکھان ہے تو دادا باپ جب اس کو وہیں سے پڑھیں آپ شاہ نامے سے پڑھیں میں جو آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان اس کے بھی جلب ہے ماشاء اللہ میری شہر آدمی اس کی انیس گر اور ایمان اس کو خلب ہوئے سب سے کرتے تھے ڈسچارج میں کہتے جس کے میں پڑھ رہا تھا ڈسچارج میں وہاں پر ایک آدمی میاں میاں نہیں چھوٹے کپ کا چکی آٹا پیسنے کی چکی پوری اچھی ہوتی تھی آدمی کسی کو پتہ نہیں تھا آدمی سے بالکل اور گھنٹے تعبیم کرتے رہے تھے کیا نکیلے چین کے راج دن کو گئے تھے اس کا کام ہو گیا بڑے تین سال بن گئے تو آپ کچھ بھی ایک دن چھڑنے میں بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو متأثر کرنے کے لیے کرم مزید خور کا اطلاع تو پاس سے دیکھا کرم مزید الٹا پکڑا کہ سیدھا کیسے اللہ جذب آدمی کے دین کی خدمت ہوتا ہے نہ جن ایمان سلپ کرنا ہو سر بھی ایمان پر کافی بات ہو گئی آج ہی کیونکہ سر ایک ہفتے اعمال ہے اور ایک ناقبولیت اعمال ہے ایک دو جدا چیزیں ہیں بعض ایسی باتیں آئی ہوئی ہیں جس کے بارے میں پرانے حدیث ہے انطافت اعمال بعض اعمال ایسے ہیں ان سے اعمال خبت ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جس جی صحابت تو نہیں ہوتے ہیں نہیں قبول نہیں ہوتے ہیں ادا ہوتے ہیں قبول نہیں ہوتی دو ادا چیزیں بعد میرے جذبہ دن کا کام کرنے کا اقاط ہوتا ہے دن کا کام کرنے میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ اپنی اصلاح ہے اپنے بننے کی اپنے بنانے کی اپنی اصلاح کی اپنے درست ہونے کی فکر کرنا ہے تو انہوں نے جب جماعتیں نکلتی تھی نا تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے اپنے گھر کو ٹھیک کر دیا ہے اپنے گاؤں کو ٹھیک کر دیا ہے اپنے علاقوں کو ٹھیک کر دیا کہ ہمارے پیچھے آئے ہوں تو نے اس بارے میں بزرگوں سے پوچھا کہ ایسا کوئی سوال کرے اس کو کیا جواب دیا جائے تو بزرگوں نے ہمیں بات کری کہ آپ ان سے کہا دے کہ ہم جو ہے اختلاح تو ہم اپنے ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں پہلے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے آئیں تو گھر سب ٹھیک ہوگا برادری سب ٹھیک ہوگی مالا گاؤں سب ٹھیک ہوگی جب میں ٹھیک ہوں گا تب میں, میں ٹھیک نہیں ہوں میں ٹھیک تو میں دوسرے ٹھیک کروں گی تو آخر یہ اصلی اور منت کے یہی جواب تھا کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے ہوں. اپنے کو ٹھیک کرنے کو ٹھیک ہوا نہ تو دوسروں کو ٹھیک ٹھیک کر سکے بلکہ سلاثت چلانے والے اور دن کے باتیں بیان کرنے والوں کو بھی نے بچایا کہ بات کو کہا ہوتا ہے کہ آپ سارا کام ہے اپنے ٹھیک کرنے کی نیت سے کیا کریں تاکہ اس کے نتیجے میں میری اصلاح میں اس بات کو بیان کروں بولوں اس لیے کہ اس سے میری اپنی اصلاح میں یہ بیان کر رہا ہوں اپنے آپ کو سنانے کے لیے میں. بعد کے ساتھی سے کہتے ہیں کہ آپ تعلیم شروع کر دیا کریں یہ کوئی بیٹھتے نہیں کوئی نہ بیٹھنا ہم تو کسی اور کچھ اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں اپنے آپ کو سنانے کے لیے کرتے کوئی نہ بیٹھے اپنے آپ کو سناؤ جو اس میں جو جواب پر اپنے کاموں کو سناؤ ایک دفعہ میں نے ہمارا اشاک سے قرآن ہوتا ہے نا ایک دفعہ میں نے کہا کہ یہ ادر سے قرآن میں طالب علم کی خاطر کرتا ہوں اور یہ وہ طالب علم ہے جس سے کوئی درس ازا نہیں ہے. پانچ طالب علم ہے تو میں سوچ رہا میں ہوں گا دوسرے کہتا کہ میں ہوں گا وہ طالب میں خود ہوں تو مجھ سے کوئی درست نہیں ہوا سچ بات ہے اپنے سمجھنے کے لیے اپنی سلاح کے لیے اپنے بدنے کے لیے سب کرنا ہے خود ہمارے کام سنیں سب سے پہلے میرے بیان کے قریب میرے اپنے کان یہ جی؟ اگر نہیں سن رہا ہے یہ سمجھ نہیں رہے اور یہ بلکہ نیت نہیں کر رہا ہے تو باقی کوئی کیا کرنا ہمارے بزرگ ہوتے تو کہتے ہیں سمجھ تفریح میں نکلتے ہو اور بیان کرتے ہو تو تم دوسرے کی اسلح کی نیت کر کے سمجھتے ہوئے ہوتا ہے اس نے تفریح اسلح کی نیت کی ہوئی نہیں ہے اسے بیان سننے کے لیے بیٹھ رہا ہے. اور آپ نے جیسے اسلام کی نیت نہ کی تو دونوں ہی کیا آپ اگر بیان کرتے ہیں یا اپنی صلاح کی نیت کرتے تو دوسرے کو فائدہ ہوتا نا تو آپ کو تو فائدہ ہوتا نہ؟ نا ہاں جی اور پھر یہ تو جب آپ کو فائدہ نہ شروع ہو جاتا تو اس کو بھی فائدہ ہوتا اضے مولانا اشور اسلامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفصیل اس وقت دنیا اسلام میں بین القرآن درجہ اول کی دو تین تفسیروں میں درجہ اول کی تفصیل صاحب کون کون سی ہی ہیں آپ مدرسہ میں رہے آپ کا رہتا ہے روح المانی اور Sontu, اس نے مالی صاحب بتایا جائے درجاول میں تفصیل علم قرتبی اس کو رکھتے ہیں اور الگ خدر ہے کہ علمانی کرتبی کے ساتھ تیسری تفسیر جو ہے بین قرآن اور بعض بازش کے مقامات یہ رعمانی قرطبی سے آگے ہیں اتنے پائے کے اس پائے کا ان کا سیریلے وہ فرماتے ہیں کہ میں جب جب کسی عمل کے بارے میں اپنے اندر کمزوری محسوس کرنا شروع کرتا ہوں کسی عمل کے بارے میں اپنے اندر کمزوری محسوس شروع کرتا ہوں تو میں اس بات پر واضح کہنا شروع کر دیتا ہوں اس کو واز کی شکل میں بیان کرتا ہوں اس لیے سے تھا کہ مجھے خود عمل کی توسیق مل جائے اور خود میری کمزوری کمی رفع ہو جائے تو اللہ عالم کی نظر اپنے احبو پروتی پر پر پر پر پر پر کہ ہے اپنے شاہ پروسی اپنے بننے پروسی ہماری نگاہ دوسروں کی احبو پروتی ہے بڑا دوسروں کی کمیاں پروسی ہمارے برادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تمہارے اندر ایک قید ہے, ہے تمہارے اندر اید ایک قید اپنے ہار کی تین اشارہ کے کہہ رہے کہ تیرے تین ایک مزید اشارہ کر رہے تین نگر اشارہ کر رہے ماللہ. تو اللہ کا فضل ہوتا ہے جب آدمی کو توفیق ہو جائے اب جائے پاؤ بن جانے سے. اور کی اور اسلام کی طرح اللہ کو فیلک کر